اصلوها فصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون تم سب اس میں جھلستے رہو اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے برابر ہے جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے اسی کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے اب تو وہ حقیقت جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اب جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اس عذاب کی سختیوں کو جھیلو صبر کرو یا نہ کرو دونوں ہی حال برابر ہے بہرحال اب نارے جہنم سے چھٹکارا نہیں ہے تم نے اپنے رب کا انکار کیا تھا اور زمین کو گناہوں سے بھر دیا تھا تو یہ عذاب تمہاری انہیں بدامالیوں کا نتیجہ ہے